اے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان انم المومنون اللذین اذا ذکر الله وجلت قلوبهم صدق الله وصدق رسوله النبي الکریم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاکرین والحمد لله رب العالمين <تصفح> سامعین السلام علیکم یہ جی شومی قسمت سمجھو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 ساتھی دنیا کو بنا رہے ہیں زول کر نین گئے جگہ وہاں دیکھو تو قوم ایسی ہے وہ قبروں पर بیٹھی ہے اپنی قبریں کھوتے ہوئے ہے اور ان کو سفا کر رہے ہیں ذکر में میں مشغول ہیں روزانہ صبح تک شام تک وہاں رہتے ہیں اور پھر وہ گھاس کھا لیتے ہیں شام کا ان کے حاکم کہاں ہے تمہارا کہ وہ حاکم کو ملنے گئے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 اللہ پر ہمارا بھروسہ نہیں رہا تو ایک بزرگ پہاڑ میں گئے دیکھیں کہ پہاڑ کی غار سے ادھر جھم لگا ہوا ہے بندوں کا بہت سے بندے کھڑے ہیں پوچھا تم کیوں کھڑے ہو کہا آٹھویں دن یہاں بزرگ رہتا ہے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 آپ نے فرمایا پکڑو اس کو پکڑا اتارا تو جنجو وہ کافرانہ وہ لباس تھا اندر پہنے ہوئے تھا اوپر بہت لباس تھا فرمایا حدیث کا معنی یہی ہے جو حضور صلی اللہ علیہ ول وسلم کے علم کے بارے میں بات کرتے ہیں ان سے ہمارا کوئی تعلق نہیں آئے یہ تو موزہ اور کرامت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 اللہ تعالیٰ نے اتی الرسول فرمایا اتی المولوی نہیں فرمایا سب کی مشروط اطاعت ہے بادشاہ ہے امام ہے پیر ہے فقیر ہے ولی ہے ابو وہ نہیں اللہ علیہ نے یہ اس تو فرمایا میری بات اگر دیکھو حدیث قرآن کے موافق ہے تو ٹھیک ورنہ دیوار پر مار دو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 حاکم تو وہ ہے جو دائم اور قائم ہے تجھے تو پتہ نہیں سفیان سوری رحمت اللہ علیہ بیٹھے تھے ہاکم میں بسرا جا رہا ہے اکر کر آپ نے فرمایا اکڑ کر مت چل زور سے بولا نیچے نکال دیکھ کر چل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 و ملم یا اللَّهُ بھی هُمُ الْكَافِرُونَ اللہ ہو فاؤلائے کا ملکا فرون چھٹا سپارہ حافظ بیٹھے ہوں گے مابوب جو حاکم اللہ کے حکم کے مطابق حکم نہیں کرتے وہ کافر ہیں اور اس نے ساتھ ہی یہ تقریر کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حاکم جیسا ہو اس کی اتباع کرو ایسا لانتی جھوٹ بولا فرمانے رسول یہ ہے میں حدیث پاک سناتا ہوں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 یہ قرآن کے برعکس اپنے طاقت نیب ہیں انہوں نے تو خدا کو نیب بنا رکھا ہے قرآن کے برعکس ہیں اللہ فرماتا ہے وہ ملم یاقم بیمان ضل اللہ عفا الاقم القافرون وہ ملم یاقم بیمان ضل اللہ عفا علا قم الفاسقون و ملم یاقم بیمان ضل اللہ عفا علاء قحم الظالمون تین کتابیں ایک, ایک ہی رکوع میں ہیں چھٹے سپارے میں آپ بیٹھے ہوں گے جو میرے قرآن کے سوا ہاں اپنے حکم چلاتے ہیں وہی کافر ہیں وہی ظالم ہیں وہی واطق ہے وہ منستا کو من اللہ کی لا کیا اللہ سے کوئی اور سچا ہے ارے اللہ سے کوئی برقرار اس بلا سچا ہے تو جو ان کو اچھا کہتا ہے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 اور اور حدیث پاک بھی سنا دوں ارے زالو کیا مت کے تو ان شانہ بشانہ کرنا کہ سو عورت سے ایک عورت بہست میں جائے گی اور سو مرد میں ایک مرد بحست میں جائے گا یہ دولت میں جائے گا سو عورت حدیث پاک ہے سو عورت میں سے ایک عورت بحست میں جائے گی ایک فیصد مرد کے مقابلے میں کہاں تک عورت کو برابر کرو گے اور یہ سکول والے کہتے ہیں کہ عورت اور مرد کا حق جو ہے یہ برابر, برابر ہے, ہے. ایمان سے کہو یہ برابر کیا برابر ہے برابر, برابر ہے برابر برابر تو انہوں نے خدا رسول کے فیصلے کو جھٹلایا نہیں جھٹلایا بلائیا. اور جو خدا رسول کے فیصلے کو جھٹلائے وہ اس کی حمایت کرے وہ مسلمان ہو نہیں سکتا تکبیر اب اسد صاحب دی جہاں تقریر کرتا ہے جی میں نے چی صاحب کے لیے دو ڈالے علم کے کتابوں کے بھر کر لایا ارے ایمان سے کہو بے وقوف بناتے ہیں ہمیں ہم تو بے وقوف ہیں بھی صحیح یہ جھوٹے پیر جھوٹے مولوی اور بد عمل حکومت نے ہمارا بیڑا غرق کر دیا ہمیں حق تک نہیں آنے دیا ارے یہ تعلیم تو سو سال ڈیڑھ سو سال ہوا ہے نا اس میں کہاں ہے بیان اس تعلیم کا تو اسراف کی کتاب سے کیسے سکول کی تعلیم کو کرے گا جائز بولے شریف والی سرکار کی دلیل دے گا وہ مخالف حقانی تفصیلی والے مخالف مفتی نعیم الدین مخالف مفتی نعیم الدین لکھتے ہیں تفصیل نئیمی والے کہ لڑکی جو اسکول میں جاتی ہے اس سے ہیرا منڈی والی لڑکی اچھی ہے بازار والی کیونکہ اسکول والی چل کر جاتی ہے بازار والی پر لوگ چل کر آتے ہیں کون سے اصلاف کی تو دلیل دے گا اگر کتاباں لائے گا ان کا تو ان سب کتابوں میں وہ تسلیم کر چکے ہیں کہ یہ ہم نے مسلمانوں کے ظلم کے لیے بنایا ہے انہیں بنا لے کے لیے تعلیم بنائی ہے مسلمان سب سے بہتر جو ہے وہ اللہ نے فرمایا سفیان سوری سب سے بہتر وہ ہے جو عقل مند ہو اور اکل مند جو ہے وہ بزرگوں کی نصیحت کو توجہ سے بھی سنتا ہے اور تسلیم بھی کرتا ہے عقل مند کے لیے میں بات کر رہا ہوں میں مسافر خانے جدو رہنا جو نہیں پھر کیوں اس مسافر خانے دے اندر میں جناب جی مال کٹھا کر کے مال اس مسافر خانے واسطے جمع کرا کافرت منافق اس دنیا دال نیا کم مومن ہمیشہ دنیا دے مال نو آخرت لئے کما ہے فرق مومی ہمیشہ دنیا کے مال آخرت لکھا رہے فرقی موومنٹ کدی دنیا نیا ماہر کماگا تا کر کے مومنٹ جدو کماگا خرچ کرے گا آخر دل خرچ کی جائے گا ہاں جی جی اولاد واسطے لاوے اس واسطے کہ اللہ حق بنا میں پورے کرنے بیوی نو دے گا ایمان سے کہ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 وہ اپنی ترقی کے لیے لگا رہے ہیں قرآن فرماتر المنافقین بے عذاب العلیم الزینا یتہ فضون القافری نا اولیا محبوبہ منافقوں کو سخت نادار عذاب کی بشارت دے دے منافق وہ ہیں جو کافروں کو دوست سمجھتے ہیں آر! آر! آر! آر! یہ تو دوست نہیں سمجھتے یہ تو اپنا مالک اور مولا اور آکر سمجھتے ہیں ایسے آئے وہ تسلیم کرتے ہیں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 مولانا روم سے پوچھو آپ نے فرمایا علم قرآن تفسیر و حبیث سست اصل آپ کی کتابیں لائے گا مسنوی شریف ارے مولانا روم صاحب دنیا کا منا منایا عالم اور ولی آن. ہر شخص اس کو جانتا ہے آن. آپ نے فرمایا علم قرآن تفسیر و حدیث سست ہر کے بعد جوزی خانت خبی سست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 اس لیے عبد التواب صاحب نے جا کر چشتیاں شریف اس نے برا بلا کہا رفعیدین کو تو دیو بند آ کر وہاں کے مولوں کو پکڑ لیا کہ شیخ عبد القادر جیلانی نے جو رفا جدین کیا اب اس کو کیا کہو کہ خاموش ہو گئے نا ایمان سے سارے ابواب بھئی اس نے تو خراب کم کر دیا وہ برا بولا جو رفعیدین کرتے ہیں تو اس میں تو شیخ ابد القادر جیلانی بھی آ گئے امام شافی بھی آ گئے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 یا اگر حکومت اسلامی ہو تو انہیں کو قتل کر دے یہ ہی ہر جگہ چیستتی صاحب چیستتی صاحب او پاگلو تم تو بکے ہوئے ہو ایمان سے سعدی علیہ رامت سے نبھایا دو شخص حق نہیں کہہ سکتے دو شخص حق نہیں کہہ سکتے ایک تو جو لالچی ہو اور دوسرا حاکم کا خوف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 ارے ایمان سے یہ علامہ اقبال وہ ہستی ہیں کہ گولڈ شریف علی سرکار کے پاس گئے نا تو آپ کو پتہ لگا کہ علامہ اقبال آ رہے ہیں ارے آدھا میل اٹھ کر چل کر سید بادشاہ نے سلام کیا اس کا وہ ہستی ہیں علامہ اقبال یہ شارکپور شریف والے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 باہر ملکوں کے تو چوہا بن جاتا ہے اور عوام کے لیے شیر بنا ہوا ہے ایمام سے عوام طاقتور بادر اس کو کہتے ہیں جو کسی طاقتور سے اپنے زور ازمائے اسے بہادر کمزور سے زور ازمانے والے کو بہادر نہیں کہتے آپ چمی چوئٹوں کو جو قدم میں ارے قدم کے نیچے رگڑ کر جو اکیڑ کھڑے تو میرے جیسا بھی کوئی پاگل ہوگا چوٹی کیا چیز ہے چیوٹی کو اکڑ کر رگڑ کر ایمان سے عوام چوٹی جتنا حکومت سے آگے چوٹی جتنا بھی طاقت نہیں رکھتی ارے ظالم تو چیوٹیو کو رگڑ کر اکڑ رہا ہے اور تو چوہا بن رہا ہے چوہے سے بھی بدتر تو آپ گلیوں میں پھر رہے ہیں. عورت کہہ رہی ہے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 دیندار کا حق ہے حضرت یوسف علیہ السلام نے جب بادشاہ کو کہا کہ بادشاہ میں امن دار ہوں تو مجھے بادشاہی دے دے خزانوں کا مالک کر دے ایک تو لکھتے ہیں کہ نبی نے اپنی تعریف تحدیث نعمت پر کی تحدیث نعمت پر بیان کرنا واما بے نعمت ارب کفہت دے سے تو یہ جائز ہے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 خدا کی قسم کہہ کرتا ہوں اگر رکاوٹ ہے دین کے نہ آنے پر بلا دینیت پھیلانے پر بے غیرتی پھیلانے پر لڑکیوں کو ناچنے گانے تینے پر بغداد جو نہیں جا رہے ہیں جو کہتے ہیں گانا صحیح ہے نعوذ باللہ روح کی غذا ہے روح تو کافر کا بھی روح ہے نا مسلمان کے روح کی غذا قرآن اور حدیث اور ذکر خدا ہے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 ان محمد bye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 دعا مانگو اللہ تبارک و تعالی آپ اور آپ کے خاندان کو جو آئے بیٹھے ہیں مجھے اور میرے خاندان کو فضل احمد کو میرے برا پناہ دے اپنی حفظ سمان میں رکھے برے کمیں دے کنو برے گالیں دے کنوں برے خیالات دے کنوں برے انجام دے کنوں ڈوائیں جانے کی رسوائی ڈوائیں جان کی بےزتی تنگ دستی گھٹ رزق گھٹ زندگی حرام رزق پرائے حق دے کنو کفر شرک منافقت گمراہی دے شار فساد ڈاکا چوری حادثات علم دکھ پریشانیاں دے ساکو اللہ سے بمائے خاندان پناہ رکھے لا دینیت دے حاکم دے جبر و تشدد دے اللہ تمام مومن مسلمان مسلمانوں کو جو میں پناہی حاضرین کو یا اللہ اپنی پناح دے آمین پناہ دے جو ساکوں جو مرض دور نہ تھی لگ یا اللہ کنو ڈاکٹر دے کنو ہسپتال دے کنو اپریشن دے مومی ساقو نجات دے ساکو پناح دے سارے رشتہ دار کوئی پناح دے یا اللہ پاک بنا کنو حاکم حاک جبرو تشدد بھی ساقو پناہ دے ہر مصیبت کون محفوظ رکھ دینی دنیا بھی ساری مدد فرما یا اللہ سارے گناہ ہم معاف فرما یا اللہ پاک میرا ہم آزمائش اور امتحان لائق نہیں ہے ہمارا امتحان آزمائش نالے ہمیں معاف کر دے آمین اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہمارے لیے آسانی کے اسباب پیدا کر دے ربانہ تو قبل مناء عن قانت سمیع العلیم انتا و توبل ان کا تواب الرحیم اللہ مسال من فدل کا وجود کا غنیون و آنا فقیرن انتا غنی و آنا یا تنی ہے ہم سوالی ہے انتا غنی وا نہ فقیرونتا ضائف انتا ول والاکرام آنا لا ش لا مکان یا یا رحیم یا رحمان یا اللہ یا رحمان رحیم صلی اللہ تعالی خیر خل کے محمد واہ اللہ صحاب اجمائین بے رحمت کیا جی کس مت جگہ کملی والے سیم fani Satsang with kyo <laughs> a ya <laughs> bar Yeah Uh-huh. <laughs> khajura uga de کوئی تج نظریہ Good <laughs> day. <laughs>